إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 فضفلاست تبارک اللّی نظر الفرقان تبارک بابرکت ہے اللہ و ذات نزل الفرقان جس نے نازل کیا فرقان کو قرآن کو اعلیٰ آبدی ہی اپنے بندے پر یقون علعالمینذیرہ تاکہ آپ جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہوں اللہذی و اللہ کی رات لہو ملک اسلام جس کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی ولم یت تقید والدا اور نہیں بنایا اس نے کسی کو اپنی اولاد ولم یق الہو شریک انفی الملک اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کے ملک میں اس کے ملکیتوں میں بادشاہت میں و خالہ کا کلّعین اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو فقط دراہ و تقدیرہ بس اس کا ایک خوب اندازہ کیا اور خوب ایک اندازے کے ساتھ اس کو بنایا بتدم اندونی ہی عالیہ اور انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا عالیہ معبود لایہ خلکون شعیع جو خود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ ہوں یہ بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں والا املی کن الفسم در و الف آئے املی نہیں اختیار رکھتے انفسم اپنے آپ کے لیے در کسی نقصان کا والا نہ اور نہ کسی فائدے کا والا املکون بعوت والا حیات والا نشورا اور نہ ہی ان کے پاس مرکیت اختیار ہے کسی کی موت کا اور نہ زندگی کا ولا نشورہ اور نہ اس کو دوبارہ اٹھا کر اٹھانے کا پیدا کرنے کا وقال الدین کا فرو اور کہا ان لوگوں نے, جنہوں نے کفر کیا ان قفر کیا انہدا اللہفقن افطرا نہیں ہے مگر یہ عفق جھوٹ افطرا جو اس نے گھڑا ہے بنایا ہے وہ آن ہی اور اس کی مدد کی ہے اس پر یعنی اس کے بنانے گھڑنے پر اس کی مدد کی ہے قوم الآخر دوسری قوم نے فقط جاؤ ظلم و مضورا بس بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا اور بہت بڑا جھوٹ بولا بکالو اور کہا انہوں نے اساتیر الین اختتبہ اساتیر جمع اسطورہ کی اسطورہ کے معنی من گرد کہانی کوئی افسانہ اولین پہلے لوگوں کے اقتا تبہا جس نے ان سے لکھ لیے ہیں فح تم لا علیہ بکرتم واصیرہ پسی اس کو تم لا علیہ لکھوائے جاتے ہیں اس پر اس کو ملا کیے کروائے جاتے ہیں لکھوائے جاتے ہیں بکرت و عاصیرہ صبح اور شام النظر اللدیٰ عالم الصر فسلموات ولاؤ کہہ دیجیے کہ اس کو آناظر کیا اس ذات نے جو جانتا ہے عصر راز کی باتیں چھپی باتیں فِِس ماوات ولازمین اور آسمان کی ان نہ ہوقا غفور رحیمہ بے شک کو بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وہ قالو مالحاظ و رسول یعق التعام اور کہا ان کافروں نے ماں لحاظ رسول کہ اس رسول کو کیا ہے یہ کیسا رسول ہے یعق التعام اویم شیف الاسفاق جو کھانا کھاتا اویم شیف الاسفاق اور بازاروں میں چلتا ہے لہولا عن زل ہی ملک کیوں اس کی طرف کو فشتہ نادر ہوتا پیكوں ماں نظیرہ پس و فشتہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا یعنی نبوز كے ساتھ اس کی ان کے بتانے والا ہوتا اور یوں قاعر ہی کنز یا اس کے اوپر کوئی خزانے ڈالے جاتے خزانے اس کو دیے جاتے اوتکون رحو جنّا یا اس کے لیے کوئی باغات ہوتے یا قرمینا جہاں سے کھاتا مقال الظالمون اور کہا ظالمونے ان تتبعون الا علم مسحورا نہیں تم پیروی کرتے مگر ایسے آدمی کی مسحورا جو جادو شدہ ہے جادو کیا ہوا ہے عمر کے فضا ربولا کرم سال دیکھو کیسے تم کو مثالیں دیتے ہیں تمہاری مثالیں دیتے ہیں فض پس یہ مثالیں دے کر گمراہ ہوتے ہیں فلاستی ونصبیرا پس نہیں کوئی ہدایت کا رستہ پا سکتے صورت الفرقان کی آیت نمبر ایک سے نو تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فلا تعالیٰ تعالیٰ تبارہ کے لدی الفرقان بابرکت ہے وہ ذات جس نے نززلہ ایک ہوتا ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ تو نززلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے نزلہ آہستہ آہستہ تدریج نادل کرنا آہستہ آہستہ اور تدریج نادل کرنا اور انزلہ یعنی ایک بار کی اخبار کی نادل کرنا تو بابرکت ہے وہ ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات با ہونا کیا معنی بابرکت ہونا اس کا کہ اسی کے پاس ہر طرح کی برکتیں ہیں اور برکت کیا چیز ہوتی ہے برکت کا لفظ جو ہے دو چیزوں سے ہے یا تو برقع سے ہے برقع کیا ہوتا ہے ہاؤس جس میں زیادہ پانی ہوتا ہے تو یا تو اس چیز سے ہے کہ بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا کسی چیز کی بہتات ہونا اس کی بہت زیادتی ہونا بہت زیادہ ہونا اور دوسرا اس کا معنی ہے بروک سے بارہ قیاب کہ کسی چیز کا بیٹھنا ٹھہرنا یعنی کہ جی اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بروک البل کہ اونٹ کا بیٹھنا <sans> uh <-huh> تو بیٹھی ہوئی چیز کیا ہے ٹھہری ہوئی ہے مستقل ہے دائمی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اپنے لیے بابرکت کا رفع استعمال کیا کہ تبارہ کا بابرکت ہے اللہ کی وضاحت کہ جس کے پاس بہت خیر ہے جس طرح کے زیادہ پانی والا حوض پانی اس میں زیادہ ہے اسی طرح اللہ تعالی کی خیر بہت زیادہ ہے اور وہ خیر ہے جو ہمیشہ کے لیے دائمی اور جاری رہنے والی ہے تو اللہ تعالی کی ذات بابرکت ہے اور تبارہ کا یہ لفظ جو ہے صرف اللہ کی ذات ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو اللہ کی ذات بابرکت ہے نظر الفرقان جس نے ایسا ایسا ٹھہر ٹھہر کر تدریجن نازل کیا الفرقان فرقان کیا ہے فرقان کا لفظی معنیٰ فرق کرنے والا تو قرآن کے القاب میں سے قرآن کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ فرقان ہے فرقان کیسے ہے کہ جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق پیدا کر کے بتاتا ہے تو یہ ہے قرآن کی حقیقت کہ قرآن جو ہے وہ انسان کو تمیز پیدا کرتا ہے اس کو سکھاتا ہے کہ کیا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا کفر ہے کیا ایمان ہے اس کا مطلب کہ اصل اگر کسی کو پہچان نہ ہو چیزوں کی حقیقت کو تو اسے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن ہے جو ہر چیز میں فرق پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کے فرقوں کو واضح کرتا ہے اسی اس کو نام ہی فرقان کا دیا گیا کہ وہ قرآن جو فرق پیدا کرنے والا ہے تو اس ضرورت ہے انسان کو اگر وہ چاہتا ہے دین حق کو اپنانا سچا اور ہدایت کا رسہ اپنانا تو اس قرآن کے اوپر چلنا تاکہ اس کو یعنی پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے تو میں جس نزل نزل الفرقان نازل کیا فرقان کو اعلیٰ آبدی اپنے بندے پر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو عظیم ترین صفت ہے اللہ نے یہ بیان کی ہے وہ کس چیز کی صفت عبودیت کی کہ اللہ کا بندہ ہونے کے صفت اور قرآن کریم اللہ نے جہاں بھی آپ کے لیے بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے ان انعامات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو عبد کے نام سے یاد کیا ہے اس لیے کسی بھی انسان کے لیے اگر سب سے بڑا اس کے, اس کے لیے اس کے لیے سعادت ہے اس کے لیے بلندی ہے اس کی شان و منظرت ہے تو اللہ کا بندہ ہونے میں ہے جو کہ جاہل لوگ آپ کی توہین سمجھتے ہیں کہ بندہ ہونا آپ سرسم کی ذات کے میں توہین ہے آپ کی شان میں کمی ہے اور یہ اس اس جہالت کی بنیاد کیا ہے اس جہالت کی بنیاد اللہ کے لیے متعینہ ہونا اللہ کی قدر و منظرت کو نہ جاننا اور نہ پہچاننا کہ ہم اللہ کے یعنی حوالے سے ہمارے اوپر کیا حق ہے اس لیے جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ کسی کو اللہ کا بندہ قرار دینا اس کی شان میں شاید کمی ہو حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی کی سب سے بڑی شان و عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے اپنے بندے پر کہ خاص بندگی کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کو اپنا بندہ قرار دیتا ہے تو یہ اور بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا شرف اور اس کی منزلت ہے مایا کہ بابرکتہ اللہ کی وضاحت جس نے اپنے بندے پر فرقان کو قرآن کو نازر کیا کس لیے قرآن کا مقصد کیا ہے یا آپ کا مقصد کیا ہے یہ کن للا نذیرہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے جہانوں کے لیے جو ہے ڈرانے والے ہوں اور ڈرانے سے مطلب یعنی اللہ کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے کہ اگر تم اللہ کے دین پر نہیں چلو گے قرآن کو نہیں مانو گے اور اللہ کی توحید کو نہیں اپناو گے تو کیا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پکڑے ہیں اور گفت ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا عذاب ہیں تو تاکہ آپ جہانوں کے لیے عالم کے جمع جہانوں کے لیے اور جہانوں سے مراد یہاں پر کہ آپ کی نبوت رسالت سبھی مخلوقات کے لیے ہے جنوں انسانوں فشتوں جانوروں ہر چیز کے لیے آپ کی رسالت ہاں نہیں انہی کے لیے جو مکلف ہیں تو اسی عالمین کو کہیں بھی کہ کیسے آپ کی رسالت جو ہے سبھی جہانوں کے لیے ہے ہم کہیں گے کہ جہانوں میں سے وہ چیزیں جو مکلف ہیں جن کو اللہ نے عبادت کے مقصد سے پیدا پیدا کیا ہے جن کو ذمہ کو حکم دیا ہے تو یہ ہیں عالمین میں سے مخلوقات میں سے یہ وہ مخلوق ہیں کہ جو آپ کی جن کے لیے آپ کی رسالت اور نبوت ہے یا پھر عالمین کا دوسرا معنی کہ ساری قوموں کے لیے سبھی لوگوں کے لیے سبھی لوگوں کے لیے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کیونکہ پہلے نبی اور رسول کیا ہوتے تھے کہ ان کی رسالت اور نبوت اپنی قوموں کے لیے خاص ہوتی تھی جس کا کہ آپ صرف کا فرمان ہے اوتیت و خمسن نمیوۃ الحد قبلی۔ کہ اللہ نے مجھے پانچ وہ خاص چیزیں دی ہیں جو پہلے کسی کو نبی کو نہیں دی اس میں کیا ہے اور کیا نبی کی بس و میں ہی کہ نبی جو ہے اپنی قوموں کی طرف خاص طور پر اپنی قوم کے لیے خصوصاً بھیجے جاتے تھے اور وہ عیست النناس عامہ کہ جب کہ اللہ نے مجھے سبھی لوگوں کی طرف نسود بنا کے بھیجا ہے تو اس لیے عالمین کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نسال و نبوت اس کا عام ہونا سبھی لوگوں کے لیے اور ہر زمانے کے لوگوں لوگوں کے لیے اور قرآن کریم کے اس اس چیز کی کئی دلیلیں بول آئی انی رسول اللہ علیہ کہہ دیجیے کہ لوگوں میں تم سبھی کی طرف اللہ کا رسول ہوں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے جس طرح کے بعد جاہل لوگ آپ کے زمانے سے لے کر اس گمراہ کن عقیدے پر چل رہے تھے یہودی جب ان کے اوپر حجریں قائم ہوتی اور ان کو بتایا جاتا کہ تم سمجھتے ہو جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کے ربود کا اقرار کیوں نہیں کرتے آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے تو کیا کہتے کہ انت رسول امیین کہ تو رسول ضرور ہے لیکن کن کا ہے عربوں کا رسول ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا ان سبھی کا رد کرتے ہوئے قرآن کریم میں آپ اللہ تعالیٰ اور آپ احادیث میں اپنی رسالت کی عالمیت اس کا پورے جہان والوں کے لیے سبھی لوگوں کے لیے آپ کی رسالت کو ہونے کا بیان فرمایا یہ کن المین نظیرہ تاکہ آپ سبھی جہان والوں کے لیے ڈرانے والے ہوں اللہ ملک السلام آبادی الر وہ اللہ کی زارج کہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی اس عائد کا تعلق پچھلے سے اللہ تعالی کے اختیارات کا بیان اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صم کو رسالت کے لیے چنا ہے تو یہ اللہ کا اختیار ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے ہر چیز, ہے ہر چیز کا بادشاہ وہ ہے کسی کو اللہ کے اختیار میں کوئی دخل اندازی کا حق نہیں ہے اللہ دیب وہ اللہ کی دات لہم الک السلامات جس کے لیے بادشاہت آسمان و امین کی اسی کی ملکیتیں ہیں کسی دوسرے کی کچھ ملکیت نہیں والم یہ تقید اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے عالم یق اللہ شریک الف الملک اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں با خالہ کا کلّ اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو فقط درا تقدیرہ بس اس کی ایک خاص تقدیر اس کو خاص تقدیر سے پیدا کیا اور اس کی یعنی کہ تقدیر مقدر کی اس کے مختلف معنی ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتوں کا اپنے اختیارات کا بیان کیا اور اپنے اختیارات کا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مشرقوں کے جو معبودات ہیں ان کے باطل ہونے کا بیان فرمایا کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں عبادت کا حقدار ہے کیوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی الہ اور معبود ہے کیوں کس لیے کہ اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کی اگر کوئی اور کسی چیز کا بادشاہ کسی ملکیت کا دعوے دار ہے تو بتائے کہ کون کس چیز کا مالک ہے اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو مستغنی ہے کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے اس لیے اس نے نہ اپنی کو اولاد بنائی ہے نہ اس کی کو اولاد ہے کہ اس کا سہارا بنے جن کا اللہ تعالیٰ محتاج ہو جن سے جو اللہ تعالیٰ کے سہارا بن سکے اور نہ ہی وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ ہے کہ جس کے بعد جو ہے اس کے اولاد اس کی جگہ پر آ سکے تو اس لیے ولم یہ ولد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ قائم و دائب رہنا اور اللہ کا مستغنی ہونا ولم یق اللہ شریک ان فل ملک اور نہ ہی اس کی بادشاہت اس کے اختیارات اس کے ملک کے اندر کسی کی شرکت ہے ولم یق اللہ شریک کسی طرح کا کوئی شریک نہیں کوئی نہ جن نہ نا کوئی انسان نہ کو فشتہ نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ نہ کوئی اور چیز اللہ کی ملکیتوں میں اللہ کی بادشاہتوں میں کسی کا کچھ حصہ نہیں اور یہ اس طرح کی آیات رد کرتی ہیں ان مشرقوں کا کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو ملکیتیں دیے ہوئے ہیں اوروں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ فلا داتا ہے دینے والا ہے اور فلا گنج بخش ہے اور فلا کو غوث ہے یا کو جو بھی ان مشرقوں نے اپنے معبودوں کے نام رکھے ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کے رد کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اللہ کے اختیارات میں کسی کا کچھ حصہ نہیں علمک اللہ شریک کنفل ملک اور نہیں ہے اس کی بادشاہت میں کسی کا کچھ حصہ بخالہ کا کلّش اور اللہ و ذات ہے جس نے پیدا کیا ہر چیز کو یہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی دلیل یا الہ ہونے کے لیے اس کا حق اس کی حقداری کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ پیدا تو وہ کرے اور پھر تم جس کو اللہ نے پیدا کو اسی کی عبادت شروع کر دو یا پیدا تو وہ کرے اور پھر تم اس کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کی شروع کر دو اور یہ اللہ تعالیٰ نے جی سے سمجھ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اللہ نے خلق اور تخلیق کا جو اللہ کی صفت ہے اس کو حجت کے طور پر بیان کیا ہے کافروں پر کیونکہ کافر مشرق جو ہیں اور چیزوں کا جو انکار کرتے نہ کرتے لیکن اللہ کے خالق ہونے کے حوالے سے ان کا اقرار تھا کہ اس میں اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی حصہ نہیں صرف اللہ ہی خالق ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے میں خالہ كُلَّ کل اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو کیا ہر چیز مخلوق ہے اور اسی سے بعض گمراہ لوگوں نے دلیل لی کس بات کی قرآن کے مخلوق ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ جفماتے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو قرآن بھی ان چیزوں میں سے ہے تو اس لیے قرآن بھی مخلوق ہے اس کا کیا رد ہے اس کا اس یا اس یعنی کہ دمراہی کا کیا رد ہے ہاں قرآن اللہ کا کلام کیوں اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت ہے کو اللہ سے الگ چیز نہیں ہے لیکن اللہ اپنی چیزوں کے پیدا ہونے کا ذکر کر رہا ہے وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہیں اللہ کی ذات سے ہٹ کر جو کچھ ہے کائنات کے اندر وہ سبھی کیا ہے وہ مخلوق ہے لیکن جو اللہ کی ذات ہے نہ اللہ تعالی خود مخلوق ہے اور نہ اس کی صفات میں سے کوئی چیز مخلوق ہے تو اسی مائیک خالہ کا کولشین پیدا کی ہر چیز کو فقدر ہُو تقدیرہ بس اس کی ایک مقدر تقدیر تقدیر مقدر کی تقدیر مقدر کرنے کا معنی ایک تو یعنی ہر چیز کی تقدیر لکھی اس کی زندگی اس کا رزق اس کی خوشی اس کی غمی اس کی سعادت اس کی بدبختی ایک تو یہ تقدیر کہ ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیریں مقدر کی اور دوسرا قدر و تقدیرہ کے معنی ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی صلاحیتیں اس کے اندر رکھیں ہر چیز کو اس کے کرنے کی صلاحیتیں دیں کہ کون یا کون سی چیز جو ہے اس سے کیا کام لیا جائے گا وہ کیا کام کر سکے گی اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ہر مخلوق میں فرق ہے ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک خاص وہ صلاحیت رکھی ہے جو کہ دوسری چیز کے اندر نہ ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی تقسیم ہے ساری اور تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی اس دی ہوئی تقسیم کے ساتھ چلا جائے جو اللہ کا فطری نظام ہے اور اس کی مخالفت جو ہے وہ ہی تباہی بربادی اور ناکامی کا سبب ہے تو اس کے وقت فقط و تقدیر اور ہر چیز کی تقدیر مقدر کی یا تو اس کے لیے تقدیر جو اس کی ہو وہ یا اس کے جو اندازہ کیا یا اس کی صلاحیتیں اس کے جو یہ معاملات اس کی اس کو یہ دی وہ تخد و مندون ہی علیہ اور ان و کافروں نے اتخد و بنا لیے مندو اللہ کے سوا عالیہ معبود الٰ کی جمع لاخلقون شع ایسے علاء بنائے کہ جو نہ تو کچھ پیدا کرتے ہیں اہم خلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں ولاءۂملی کن لنف صمدر روم والا نفع اور نہ ہی وہ اپنے آپ کے لیے بھی کسی طرح کے نقصان یا نفعے کے مالک ہیں اس کا اختیار رکھتے ہیں ولاء املی کن اموت حیات ولا, ولا, ولا نشور اور نہ ہی وہ کسی موت یا زندگی یا دوبارہ اٹھنے پیدا ہونے کے اس کا اختیار رکھتے ہیں اس آیتم اللہ نے مشرقوں کے معبودات کے یعنی ان کے معبود ہونے کی ان کے الہ ہونے کی نفی کی اور نفی کرتے ہوئے دلیلیں پیش کی کیا دلیل پیش کی پہلی دلیل کیا ہے لاخلقون اشیہ خلقون پہلی دلیل یہ ہے, ہے کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہونا چاہیے جو پیدا کر سکے اور جو پیدا کرتا ہو تو کیسے تم ان کو الہ بناتے معبود بناتے ہو جو کچھ پیدا کرنے پر قادر نہیں دوسری دلیل کیا ہے وہ خلاقون بلکہ بات کیا ہے کہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں یعنی خود محتاج ہیں کسی اور کے کہ ان کو اگر پیدا نہ کوئی کرتا تو نہ پیدا ہوتے ان کا وجود ہی نہ ہوتا تو وہ خود پیدا شدہ ہے ان کو اور پیدا کرتا ہے تو جو دوسروں کا محتاج ہے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے پھر تیسری دلیل کیا ہے ولاء الیکون الفظرموانفع کہ وہ اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفے نقصان نفعے کے مالک نہیں ہے. اوروں کا نفع نقصان کرنا تو دور کے بعد اپنے آپ کے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں جبکہ معبود الا وہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس یہ اختیارات ہوں اس کے پاس یہ طاقت کوتے ہوں کہ اپنے آپ کا بھی دفاع کر سکتا ہو اپنے آپ کا بھی اپنے آپ کو بھی قائم کیے ہو اور دوسروں کے بھی نفع نقصان اس کے اختیارات میں ہوں تو یہ ہے جو الا ہونے کے معبود ہونے کا حقدار ہے جب کہ جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں کہ اپنے لیے بھی کسی نفے نقصان کے مالک نہیں ہیں اسی ابراہیم علیہ السلام یا بتوں کو توڑا تو کیسے کسی نے اپنے آپ کو بچایا اور ان کے بعد بھی آج تک اہل توحید جو ہیں توحید پرست جو ہیں کافروں کے مشرقوں کے ان کے معبودوں کو توڑتے ہیں تباہ کرتے ہیں اور ان کو ملیا میٹ کرتے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی کوئی نہ کسی کی ٹانگ توڑ سکا نہ کسی کا نقصان کر سکا کہ جس سے کافر مشرق لوگ نویوں کو رسولوں کو ڈراتے رہے ہیں تو اس لیے فمایا کہ وہ اوروں کو تو کیا کسی نفع نقصان کرنا اپنے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو کیسے تو ان کا معبول بناتے ہو الاء املیکو نہ موتم الیاتم ولا نشورا اور ایسے ہی نہ وہ کسی زندگی نہ کسی موت موت نہ زندگی نہ کسی دوبارہ اٹھنے کے ان چیزوں کے مالک اختیار رکھتے ہیں یعنی خود بھی اگر مر رہے ہوں تو وہ اپنے آپ کو بجا نہیں سکتے ان کے آبدوں میں سے جو ان کی عبادت کرنے والے ہوں اگر ان میں سے کسی کو موت آ رہی ہو تو اس کو موت کے موت سے بچا نہیں سکتے اس کو زندگی نہیں دے سکتے تو نہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے مالک ہیں اور اگر کوئی مر جاتا ہے تو نہ ہی اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے مالک ہیں جو کے نشر کے معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اگر کوئی مر جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زندگی دینے پر قادر نہیں ہے تو کیسے تم ان بے اختیار اور بے حقیقت چیزوں کو اپنے معبود اور اپنے علا بناتے ہو کہ جو اس قدر پودے اور بے بس ہیں کہ جن کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے نہ کسی زندگی کا نہ موت کا نہ کوئی اور چیز, چیز کا تو کیسے جو ہے تم ان کو اپنے معبود بناتے ہو تو اس آیت میں اللہ نے مشقوں کے ان معبودوں کی نفی کرتے ہوئے دلیلیں پیش کی اور ان چیزوں کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے ان چیزوں کو کہ واقعی علاقہ کون ہوتا ہے علاق کی صفات کیا ہون, کیا ہونی چاہیے اور اگر وہ صفات کسی کے اندر نہیں ہیں تو اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے وقال اللہ ددین کفر الحادا اللہ کافروں <افْتَرَاهُ> کے حقیقت میں ہر نبی رسول کے دعوت کے اوپر دو بڑے اعتراض رہے ہیں ایک تو اس کی توحید کی دعوت ایک تو اس کی جو توحید کی دعوت ہے اس پر ان کا اعتراض جس کا اللہ نے سابقہ میں ذکر کیا ہے سابقہ دو تین آتوں میں تو ایک تو اس پر ان کا یعنی ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ کیسے ایک ہی علا ایک ہی معبود سبھی کچھ کر یعنی کہ اس, اسی کی عبادت کی جائے کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرا سے بڑا اعتراض ہوتا ہے نبیوں کی ذات پر اور نبیوں کی لائی ہوئی قرآن پر لائے, ان کے لائے ہوئے دین پر تو یہاں پر بھی دوسرا ان کا اعتراض کیا ہے بقالدین کا فر ہو بقا ان لوگوں نے جو کافر انحادا اللہ افقن افطرا ہوں نہیں ہے یہ مگر کے منی جھوٹ افطرا ہو جو اس نے گھڑا ہے یعنی آپ کی لائی ہوئی قرآن پر اعتراض آپ کی لائی ہوئی کتاب آپ کی وہی پر اعتراض کہ نہیں ہے مگر یہ جھوٹ جو اس نے افتراہ اس نے گھڑا ہے خود یعنی خود بنا لیا ہے اور اس کا معنی کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خود اس کا بنایا ہوا ہے اور آنا ہو علیہ ہی قوم الاخرون اور اس جھوٹ کے بنانے میں آنا کے معنی اون سے مدد اسی, اسی سے تعاون کا لفظ تعاون کا لفظ اسی سے ہے آنا سے تو آنا ہوا علیہ ہی اس پر مدد کی ہے اس کام پر اس جھوڑ کے بنانے پر قوم ان آخرون دوسری قوم نے کچھ اور دوسرے لوگوں نے یعنی خود بھی اس نے قرآن کو گھڑا بنایا ہے اور اس کے گھڑے بنانے میں تو دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے کہ دوسرے لوگ کون ہیں ان کے جو مختلف راپے گھنڈے ہوتے کبھی کہتے کہ وہ یعنی کہ تھا یا اپنے ایک شامی آدمی تھا کہ جس کے پاس سابقہ کا کتابوں کا علم تھا مکہ میں رہتا تھا تو آپ اس سے جا کر کچھ چیزیں سیکھتے تھے اور بعض کا اس طرح کی چیزیں کہ یہود و نصارہ سے آپ نے یہ تعلیم حاصل کی ہے یا صاحب کو کتابوں میں سے آپ نے یہ چیز دی ہے تو آن ہی اس کی مدد کی ہے اس کام پر اس جھوٹ کے بنانے پر قوم آخر دوسرے لوگوں نے فقط جا عود المضور پس یہ آئے ہیں بہت بڑا ظلم کرتے ہوئے اور بہت بڑا جھوٹ بناتے ہوئے یعنی انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ آپ جو قرآن لے کر آئے ہیں اللہ کا نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے بنایا گھڑا ہوا ہے تو اللہ مانتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کر کے بہت بڑا ظلم کیا اور ظلم کیا ہوتا ہے ہاں کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا تو جو سچی بات ہے اس کا حق ہے اس کو تسلیم کرنا اس کو قبول کرنا تو جب قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے تو اس کا حق اس کو قبول کرنے کا اس پر ایمان لانے کا ہے تو جب اس نے اس قرآن کا انکار کیا اور اللہ کی کتاب نہ مانا تو یہ ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے موضور اور جھوٹ جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو کہا کہ آپ کی طرف سے گھڑی بنائی گئی ہے تو ان کا ایک گھڑا وہ جھوٹ ہے جو جس سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں مقال و اساتیب الاورین اختتبہ اور کہتے ہیں کہ یہ اساتیب الاورين افسانے ہیں اساتر جم استورا کے استورا کے معنیٰ كيا ہوتا ہے کہ جو بے حقیقت چيز ہو يعنى یعنی جس طرح افسانہ ہوتا ہے كو ناول ہوتا ہے کہ جس کی كو حقيقت نہيں ہوتى اور لکھنے والا اپنے ذہن سے ہی كوئى چيز بنا لیتا ہے اور پھر اس كو كتاب ميں لكھ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں استورا تو یہ استورے ہیں یہ افسانے ہیں اولین پہلے لوگوں کے جس طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں افسانے ہوتے ہیں تو یہ قرآن بھی ایسے ہی افسانہ اور استورا ہے پہلے لوگوں کا یہ کیوں کہا قرآن کے بارے میں کیونکہ قرآن کا بہت سا حصہ جو ہے اس میں کا قوموں کے واقعات سابقہ انبیاء کے واقعات اس لیے ان کو یہاں سے یہ ایشو مل گیا کہ قرآن جو ہے یہ وہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ کا قوموں کے کسے کہانیاں ہیں افسانے ہیں اور ان کا یہ کہنے کا لفظ جو ہے یہ اس لفظ کا استعمال کرنا اس بات کے معنی ہے اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ سابقہ قوموں کے واقعات بھی جو ذکر ہوئے ہیں سارے وہ بھی جھوٹے ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ جس طرح ہم ذکر کیا کہ افسانہ یا ناول یا استورا کیا ہوتا ہے کہ جس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور لکھنے والا خود ہی اپنے ذہن کی اختراع سے اپنے ذہن کی پیداوار سے وہ چیزیں لکھ دیتا ہے مایا کہتے ہیں اقال وسطی البول نے ایک تتباہ کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں اقتبا جو اس نے لکھ لیے ہیں فہیت الملا علیہ ہی بکرتم عاصیرہ جب لکھنا اس نے لکھنے کا طلب کی ہے اکتا کے لفظ یعنی کہ لفظ جو ہے کہ کسی کو چیز کو لکھنا طلب کرنا یعنی کہ کسی کسی سے طلب کرنا کہ اس کو لکھوائے تو چنانچہ پھر کیا ہے فہیہ ملا علیہ ہی بس یہ چیزیں آپ پر لکھوائی جاتی ہیں یہ افسانے آپ کو لکھوائے جاتے ہیں بکرتم و عصیرہ صبح و شام تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے خود اس نے گھڑا بنایا ہے کہ لوگوں نے اس کی مدد کی ہے دوسرے لوگوں نے اور یہ کیا ہے پہلے لوگوں کی افسانے ہیں ان کی کہانیاں ہیں اور یہ اس نے ان سے طلب کیا ہے کسی اپنے جو جو اس کی مدد اس سے کی طلب کیا ہے کہ اس کو لکھوائے تو اس کو لکھوا رہا ہے صبح اور شام لیکن کو ان سے پوچھنے والا پوچھیں کہ لکھوا لکھوایا کس کو جاتا ہے ہاں جی لکھوایا کس کو جاتا ہے لکھوایا اس کو جاتا ہے جس کو لکھنا آتا ہو تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی معجزات ہیں آپ کی عدمت کی نشانیاں ہیں نہ کہ آپ کی کمی یا نقص کی نقصان نشانی بلکہ آپ کی عدمت کی جو نشانیاں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا ان پڑھ ہونا آپ کا امی ہونا نہ لکھنے پڑھنے والا ہونا اور یہ آپ کی وہ صفت ہے جو زندگی بھر فوت ہونے تک قائم رہی ہاں بعض لوگوں نے یہاں پر بھی کہا ہے کہ پہلے آپ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن بعد میں آپ نے آپ کو لکھنا آ گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے قرآن کریم میں خود بھی اللہ نے اس چیز کا بیان کیا ماں کن تدریمل کتاب عبل ایمان کہ تم نہیں جانتے تھے کہ لکھنا کیسے ہوتا ہے کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہوتا ہے تو اس لیے آپ سرس ہم لکھنا نہیں جانتے تھے اور یہ آخری دم تک یعنی کہ آخری وقت تک آپ کا آپ کی صفت باقی رہی صلی کے موقع پر جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو سہیل ابن عمر جو سلاغ کروانے والا تھا آپ کے ساتھ اس نے کیا کہا کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں یا رحمٰ کو ہم, ہم نہیں جانتے کیونکہ کافر کیا کہتے کیا لکھتے تھے بسم کا اللہ یعنی صرف اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے تو کہتے کہ ہم رحمٰن الرحمٰن الرحیم کو نہیں جانتے تو اس کو انہوں نے ختم کروایا اسی طرح آپ علیہ وسلم جب لکھوایا کہ, کہ یہ معاہدہ کن کے درمیان ہے محمد رسول اللہ آپ سرسم کے اپنے بارے میں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے ان کے درمیان اور مہر مکہ کے درمیان ہے تو وہ کہنے لگا کافر کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر ہمارا آپ سے اختلاف کیوں ہوتا تو اس لیے کہ یہ لکھو کہ محمد ابن عبد اللہ کہ محمد عبداللہ کا بیٹا محمد عبداللہ لکھو نہ کہ محمد رسول اللہ لکھو تو آپ نے جب ان کے جب, جب حضرت علی جو لکھنے والے تھے جب انہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ میں اس کو نہیں مٹا سکتا تو آپ نے پھر ماں فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ لفظ کہاں پر ہے یعنی رسول اللہ کا لفظ کہاں پر ہے جس پر کافروں کو اعتراض تھا اور معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے اس پر تو پھر حضرت نے بتایا انہوں نے جب حضرتری خود مٹانے کے لیے تیار نہ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ لفظ کہاں پر ہے تو حضرت نے بتایا کہ یہ لفظ ہے پھر آپ نے اس کو مٹایا اس کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہوتا تو پہلی بات تو آپ خود ہی لکھتے یہ فرض کرو اگر کسی سے لکھواتے بھی تو سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ کون سا ہے کہاں پر ہے اور اس طرح کے کے اور واقعات جو کھلی واضح دلیلیں ہیں کہ رسول حکمت اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کی ان ہونے کی اور لکھنا نہ جانے کی صفت آپ کی ہمیشہ کے لیے اور ان آخری وقت تک جاری رہی اس لیے یہ بھی ان کے اور یہ بھی یعنی حقیقت میں کافروں کے ان پاپے کا رد ہے آپ سسم کو امی اس لیے ہم نے بتایا کہ آپ کا امی ہونا جو ہے آپ کے معذات میں سے ہے آپ کی صداقت کی دریلوں میں سے ہے کیونکہ آدمی پڑھا لکھا ہو لکھنا جانتا ہو تو کہا جا سکتا ہے ابھی کہیں اور سے یہ چیزیں لکھو لکھ کر لے آیا ہے لیکن جس کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو پڑھ سکتا ہی نہیں کسی کتاب کو تو اس کتاب سے کیا حاصل کرے گا لکھ سکتا ہی نہیں تو کیا اس کو اس کو لکھوایا جائے گا تو اسے مائع کہ انزلہ انضیع علم رفی السلامات العرد یہ قرآن کو کسی کا لکھوایا ہوا نہیں ہے نہ کسی کا پڑھایا ہوا ہے نہ کسی سے سیکھا ہوا ہے بلکہ کیا ہے کل کہہ دیجیے انذہ اس کو نادر کے اس ذات نے یا عالم الصرف السلام آواتی جو جانتا ہے خفیہ پوشیدہ رازوں کی باتوں کو آسمان و زمین کی جو آسمان و زمین کی راز کی باتوں کو جانتا ہے اور باقی باتیں قرآن کا انداز ہے کہ قرآن ہمیشہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے جو مشکل ہو یا جو ناممکر ہو جب راز خفیہ چیزیں عام طور پر معلوم کرنا ممکن نہیں ہوتی تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو خفیہ چیزوں کو جانتا ہے تو جو خفیہ کو جانتا ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے یہ معنیٰ اور اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو خفیہ چیزوں کو جانتا ہے یہاں پر اس کی کیا مناسبت ہے ہاں اس کی مناسبت یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ چیزیں بناتے قرآن اپنی طرف سے گھڑتے اور اپنی طرف سے لاتے تو پھر کیا ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا اور پھر کیا اللہ تعالیٰ چھوڑتا اللہ نے کیا فرمایا و تقنب اللہ کابین اللہ خز نعام حبل امین سم القطع نامن حلوطین کہ اگر ہمارے بارے میں تقال عالین عباد القابل یہ نہیں کہ پورا قرآن گھڑ کے لے لے آیا کوئی کوئی بھی بات ہمارے بارے میں اپنی طرف سے بنا لیتا اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتا جو ہم نے ہماری بات نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہم اس کو پکڑتے اور اس کی اشارک کاٹ دیتے اور پھر تم میں سے اس کو بچانے والا کوئی چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہوتا تو یہاں پر اس بات اس لیے یہاں پر فمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو چھپی اور راز کی باتوں کو جانتا ہے تو کیا اس کو پتہ نہیں کہ میرے میرے نام سے قرآن گھڑا جا رہا ہے میرے نام سے لوگوں کو قرآن بنا کر دیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے پھر ان کا غفور رحیمہ لیکن اللہ ہے کہ جو بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو نام غفور رحیم جس کی صفت ہے مغفرت کی اور بخشش کی صفتیں دو ان کی مناسبت کیا ہے یہاں پر بات تو کافروں کی ان کی ہردرمیوں کی اور ان کے پراپے گنڈوں کی کہ کس انداز سے قرآن کو جھٹانے کے لیے ان کی ساشیں ہیں کیا کیا ان کے قرآن کے خلاف پراپے گنڈے ہیں اور آپ کے دعوت پر ان کے اعتراضات ہیں بات تو اس کی ہو رہی ہے اور تقاضہ تو یہاں پر یہ تھا کہ اللہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا اور بڑا جب و کا ہے اس کا عذاب بڑا سخت ہے تقاضہ تو یہ تھا کہ یہاں پر اس چیز کا بیان ہوتا تاکہ ان کافروں کو وارننگ دی جاتی لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ان ساری ہردمیوں کو قرآن کو جھٹلانے کو قرآن کے آپ کے خلاف پراپیہ گنڈوں کو سنتا ہے دیکھتا ہے جانتا ہے اور پھر بھی ان کی پکڑ نہیں کرتا پھر بھی ان کو ڈھیل لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی مغفرت کی اس کا نتیجہ ہے اگر یہ نہ ہوتا جس طرح کہ دنیا کے لوگ بادشاہ آپ نے کسی ایلچی کو بھیجتا ہے آدمی کو بھیجتا ہے آپ کے پاس کہ جاؤ فلاں کو میرا یہ حکم سناؤ میرا یہ آڈر سناؤ اور اس کو کہو کہ اس پر چلے اب آپ کو آڈر اس کا سنایا جاتا ہے ایلچی آ کے آپ کو آرڈر سناتا ہے تو آپ آگے سے آنے والے ایلچی کا ملاق اڑاتے ہو سمجھے نا تو کیا خیال ہے بادشاہ پھر آپ کے ساتھ کیا کرے گا کہ چھوڑے گا ایسے یعنی بادشاہ اپنی توہین سمجھے گا کیا آپ نے ایل کی تقریب نہیں کی اس کا مزاق نہیں اڑایا بادشاہ کا مزاق اڑایا تو دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ وہ کوئی بھی اپنی توہین برداشت نہیں کرتا کوئی اگر اس کی بات کو جھٹلاتا ہے اس کی بات کا انکار کرتا ہے اس کو رد کرتا ہے تو کوئی بڑا بادشاہ ہو یا کوئی حتیٰ کے بعد کوئی جو وڈیرے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب مالک الملک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود ان کی پکڑنے کا ان کو چھوڑے ہوئے ہیں کس بات کی دری ہے اللہ کی مغفرت کی بخشش کی دریر ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں ان ان کو چھوڑے ہوئے ہیں اور دوسرا اس کے اندر مانا کہ کافر اگر کفر کر رہے ہیں بے ایمانی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی غفور اور رحیم کی صفت بیان کر کے ان کو دعوت دیتا ہے کس طرف ایمان کی کہ اگر تم اب بھی ایمان لے آتے ہو اپنے کفر سے باز آ جاتے ہو تو اللہ کی بخشش مفرت تمہارے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں تو اس لیے ما انکار غفور الرحیمہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وقال و ماں لہٰذا رسول یا کرام ویم شیف السواق تیسرا اعتراض ان کا آپ سرسن کی ذات پر پہلا آپ کی لائی ہوئی توحید پر دوسرا آپ کے لائے ہوئے قرآن پر اور تیسرا آپ کی ذات پر وکال و کہن کا آفروں نے ماں لہٰذا رسول اس رسول یہ رسول کیسا ہے کیا ہے یا کرام جو کھانا کھاتا ہے ویم شیف الاسفاق اور بازاروں میں چلتا ہے یہ وہ کافروں کا گمراہوں کا فلسفہ جو پرانے قدیم دمانوں سے لے کر چلا آیا ہے کہ رسول یا اللہ کا بندہ وہ ہونا چاہیے کہ جو ان چیزوں سے بالا تر ہو جس کو کھانے پینے کی دنیا کے ان لوازمات کی ضرورت نہ ہو ہاں یہ ہے جو ولی ہے اس لیے آج بھی ولی ہونے کا جو معیار ہے جاہلوں کے ہاں گمراہوں کے ہاں وہ یہ ہے کہ جو دنیا دنیا سے بالکل بالا تر ہو کر اور کنارہ کشی کر کے کسی جنگل صحرا میں نکلا ہو اور دنیا کی چیزوں سے بالاتار ہو اور اس لیے ان ان کے پھر جھوٹے کسے کہانیاں جو بنائے ہوتے ہیں انہوں نے کہ فرآں جو ہے وہ چالیس سال تک اس نے کچھ کھایا نہیں چالیس سال تک کچھ پیا نہیں اور چالیس سال تک وہ رات کو سویا ہی نہیں اور کچے دھاگے کے ساتھ لٹکا رہا اور کیا کیا ان کی جو بکواس اور ان کی بہودہ باتیں ہیں یہ سارا فلسفہ اسی بنیاد پر ہے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے اللہ کا بندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اس کو دنیا کی ان چیزوں کے لوازمات کی ضرورت ہی نہ ہو تو یہ آج کا فلسفہ نہیں پرانا ہے تو کافر آپ کے متعلق کیا اطلاعات کرتے کہتے ماں یہ ہاں رسول یہ کیسا رسول ہے کہ یا قلت تو آپ جس طرح ہم کھانا کھاتے یہ بھی ہمارا کھانا, کھانا کھانا کھاتا ہے میم شیف لو اور بازاروں میں چلتا ہے بازار میں چلنے کا معنی کہ اپنے کوئی بزنس کاروبار کرتا ہے کام کاج کر رہا ہے کہ جس کو ضرورت ہے اپنے کمانے کی اس کو اپنے کمانے کی ضرورت ہے یہ کیسا رسول ہے رسول تو وہ ہونا چاہیے جس کو دنیا کی کوئی ضرورت نہ ہو جو دنیا کی ضرورتوں سے بالاتار ہو للاء ذیلہ ملک ان کیوں نہ اس کے اوپر کو فشتہ نادر ہوتا فیق و نما نہ دیرا اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہ بھی اڈرانے والا ہوتا یعنی اگر یہ واقعی رسول تھا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ کسی فشتے کو بھیجتا تو وہ فشتہ جو ہے لوگوں کو بتاتا کہ یہ رسول ہے فشتہ لوگوں کو بتاتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے جیسے کہ با اوقات بادشاہ کسی کو گورنر بنا کر کسی کو کسی علاقے کا کوئی ذمہ داری دے کر بھیجتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جو وہاں کے لوگوں کو جا کر بتائے کہ یہ آدمی یہ شخص جو ہے آپ کے اوپر آپ کا امیر ہوگا آپ کا گورنر ہوگا آپ کے علاقے کا ذمہ دار مصول ہوگا اور اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اس اسی قیاس پر کافروں کا مطالبہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں واقعی تو آپ کے اکیلے ہی اٹھ کر آ آپ کا کوئی تعارف کروانے والا ہی کوئی نہیں بتانے والا ہی کوئی نہیں کہ آپ کون ہیں اللہ کے فرشتے ہیں کسی فرشتے کو ساتھ بھیجتا جو فشتہ لوگوں کو بتاتا کہ اللہ کا رسول ہے اس کی پیروی کرو اس کی اتباع کرو نہیں کرو گے تو تمہاری تمہارے اوپر کیا عذاب آئے گا تو یہ کیسا رسول ہے الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ رقن کیوں نہ اس کے ساتھ کو فشتہ نظر ہوتا ہے اس کے اوپر خشتہ نظر ہوتا فیقون اما نذیرا پس وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا ہے لوگوں کو بتانے والا ہوتا کہ اللہ کا رسول ہے اوی القاعل کن ذن اب کا کا ایک تو یہ کہ نبی رسول وہ ہونا چاہیے جو دنیا کی خواہشات سے دنیا کی رسطوں سے دنیا کی ان چیزوں سے بالاتر ہو دوسرا یہ کہ اگر نبی رسول ہونا ہے تو وہ سب سے زیادہ کو مالدار ہو جس کے پاس دنیا کے اگر وسائل لینا ہی ہیں اس کو تو سب سے بڑے وسائل اس کے پاس ہوں کیونکہ کافر مادہ پرست ہے اور ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتا ہے تو اسی لیے انہوں نے کیا کہا اویلقا عرحی کا یا اس کے اوپر کوئی خزان نادر ہوتے ہیں اس پر کوئی خزانے ڈالے جاتے اس کو خزانے دیے جاتے او رہ جنا یہ اس کے کو باغ ہوتا جنا کے معنی باغ ویسے جنہ کا لفظ جو ہے لفی تو پر باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ باغ جو گھنا ہو اور ہر چیز اپنے نیچے چھپانے والا ہو تو یہ اس کا کوئی باغ ہوتا یا قلحا جس سے کھاتا یعنی یہ غریب فقیر یتیم جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے یہ رسول کیسے بن کر آ گیا تو یا تو اس کے پاس کو خزانے ہوتے اس کے باغات ہوتے کہ جہاں سے اس کی خود جو ہے اس کی انکم ہوتی اور کسی کا یعنی کہ اس کو کچھ کمانے کی بازاروں میں چل کر کوئی ان چیزوں کی ضرورت نہ ہوتی مکالد ظالمون ان تب اون اللہ عرجون اور کہا ظالمون نے یہاں پر کافروں کو لانے حالانکہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ سکتا کہ ان لوگوں نے کہا مکالد ظالمون تو ظالمون کا لفظ یہاں پر کیا مانا دیتا ہے یعنی یہاں پر کہ ان یہ لوگ کون ہیں ایسی باتیں کر کے یہ کس گمراہی ظلم کے ان کے مراحل تک پہنچ گئے ہیں وہ کال ان کافروں ظالموں نے اس طرح کی باتیں کر کے دین کے خلاف اللہ کے نبی کے خلاف اس طرح کے پراپے کرنے کر کے کیا ظلم کیا ہے تو قال الظالمون کہا ظالموں نے ان تب اللہ رج الم تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایسے شخص کی جو کیا ہے مسکورہ سحر شدہ ہے کہ جس پر جادو چلا ہوا ہے اور جس پر جادو چلا اس کا حال کیا ہوتا ہے دیوانہ ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے اس کو اپنی کسی طرح کی ہوش و نہیں ہوتے تو کچھ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تو تم ایسے شخص کا پیروی کر اور یہ آپ سر سنگ متعلق مطلب کافروں کے القاب تھے کبھی شاعر کبھی مجنون اور یہ خود ہی اس میں الجھے ہوئے تھے کہ کبھی مجنون بھی شاعر ہوتا ہے ہاں کبھی کسی پاگل نے بھی شعر کہے ہیں لیکن یہ صرف ان کے اپنے پاگل ہونے کی دلیلیں ہیں کہ اتنے باورے اتنے وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں آپ کی مخالفت میں آپ کی زد میں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا لوگوں کو آپ سے بہتانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے کہ تم نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر ایسے شخص کی جو جادو شدہ ہے جس پر جادو چلا ہوا ہے تو کیسے تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو ان درکی فط البول کرمسال تو لا ماتا ہے کہ دیکھو کیسے تمہارے نام رکھتے ہیں کیسی کیسی تمہاری مثالیں دیتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں اور کبھی جو ہے ترہ ترہ کیس طرح کیس طرح کے اس طرح کے کہ یہ بشر انسان ہے یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے مکہ تو اندر کے فضل ابو الکرم لو ایسی باتیں کر کے ایسے پراپے کرنے کر کے گمراہ ہو گئے فلا استطیع نصبیرہ قص کو ہدایت کا رستہ نہیں پا سکتے اس جملے کے اندر کیا ملا کہ آدمی جس قدر اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے متعلق اس کے خلاف باتیں کرتا ہے اسی قدر اس کی گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ گمراہی کے اس درجے تک جا پہنچتا ہے کہ جہاں سے اس کو پھر ہدایت کی طرف آنا نامکر ہو جاتا ہے اور یہ حقیقتیں ہیں کسی کو اگر شک ہے تو دیکھے تاریخ کو اٹھا کر کہ وہ لوگ خصوصاً جنہوں نے دین کے خلاف کو پراپے گنڈے کیے دین کے خلاف ساشن توحید کے خلاف ہوں یا سنت کے خلاف ہوں یا کسی بھی چیز کے اللہ نے ان کے دلوں کو ایسے پر مار ماری ایسا ان کو گمراہ کیا کہ ان کو پر کے اوپر ہدایت کے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو کے رہ گئے